آپ کے دو ہو جائیں گے نا کوئی اور صاحب پوچھ لیں دیکھیے صاحب کوئی صاحب اندر آ رہے ہیں جی آپ کا کوئی مسئلہ جی میں آرام سے پوچھئے یہ لاؤڈ لیجئے ذرا امام شریف پہننا سنت ہے ہاں تو سعودی عرب وغیرہ میں یہ لوگ امامے کی بجائے لال رومال پہنتے ہیں یا سفید پہنتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی یہاں پہ بھی لوگ پہنتے ہیں تو کیا یہ ان کی روایتی لباس ہے یا امام کا بدل ہو سکتا؟ رکھی اصل میں آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہاں ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے بھی ایڈ کر لیں اپنے سوال ٹھیک ہے ایک بات اگر رومال سے سر ڈھک کر صحیح طرح نماز پڑھ لیں تو یہ وہ سنت جو ہے کہ نماز میں سر ڈھکنا سنت ہے نماز تو جائز ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ جو اصل میں آپ دیکھتے نا کہ ہمارے لوگوں نے شروع کر دیا یہ اس کو کہتے ہیں یہ رومال ڈالا اور اس پہ وہ جو کہ رسی احتجاج اب اس کی تحقیق کریں برا مت مانی ہو سکتا کچھ حضرات کو برا لگ جائے جن کے ہاتھ میں اس سعودی حکومت ہے نا یہ اصل میں ہے بدو بکریاں چرانے والے تو وہ ہاتھ میں بکریوں کو ہکانے کے لیے ایک دورا رکھتے تھے ایک رسی رکھتے تھے اور جب اس سے فارغ ہو جائیں اس کو سر پہ لپیٹ لیتے تھے بھئی کہاں رکھیں یہاں دبائیں ادھر دبائے سر پہ لپیٹ لیتے تھے تو چونکہ یہ آل شیخ یہ بنیادی طور پر چرواہے ہیں ان چرواہے پن کو باقی رکھتے ہوئے اس کو ارتقائی شکل دے دی چاندار رومال رکھ کر اور وہ سر پر رکھتے ہیں اور یہ ہمارے نزدیک خالی رومال تو ٹھیک اس کو سر پہ رکھنے سے احتجاج ہوگا یہ نماز میں مکرو ہے ہمارے نزدیک کہ جو لگائی جاتی اچھا ہمارے لوگ بھی ان کا دیکھا دیکھی کرنے لگ گئے تو یہ سب سے بڑی مصیبت امام کی شرعی حیثیت لیں امامہ سنت ہے سنت مستحدہ یہ بہت سی جگہ میں نے دیکھا لوگ امام کلے صاحب آپ نے امام کے بغیر نماز پڑھا دے یعنی وہ اتنا امام کو ذلیل کرتے جیسے بغیر پاجامے کے نماز پڑھا دے اماما جتنا امام کے لیے ضروری ہے اتنا مختدی کے لیے ضروری جتنا ان کے لیے غیر ضروری ہے مقتدی کے لیے اتنا غیر ضروری صدور شریعہ مولانا امجد علی صاحب کا فتح و امجدی اٹھا کر دے صفحہ نمبر ایک سو سے پوچھا کیا امام کی خصوصیت ہے کو وہ باندھے مختدی کے لیے نہیں فرمایا جو خصوصیت مختدی کی ہے امامے میں وہی مقتدی کی بھی امام مقتدی دونوں اس میں ایک سا اعلی حضر فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ میں اس کو سنت متباطرا لکھا موقع نہیں متبا یعنی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ امامہ باندھ کر نماز پڑھی اور امامہ کیسے اندر ٹوپی ہو اوپر امامہ باندھا جائے ایک حدیث میں ہے فرما ہمارے امامے میں دوسروں کے امامے میں یہ فرق ہے ہم امامے میں ٹوپی رکھتے ہیں وہ ٹوپی نہیں رکھتے اسی طرح ایک حدیث میں ہے ہم جب اماما باندھتے تو اس میں اس کو کہتے ہیں شملہ یہ چھوڑنا ضروری یہ ہمارے امامے میں شملہ ہے اور ان کے امامے میں شملہ نہیں مثلا آپ سکھوں کو دیکھیے کہ وہ یہ شملہ نہیں چھوڑتے بلکہ پورا لپیٹ لیتے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں کوئی اماما باندھا ہو کوئی ضرورت ہو جب آدمی چلتا پھرتا ہے تو اماما لٹکتا ہے یہ بھی فتح و رضویہ میں آلہ نے فرمایا بجائے اس کے کہ لوگ اس کا مذاق کریں لوگ تو اس کا مذاق کریں گے جیسے موٹر سائیکلیں پہ جا رہے ہیں اماما بالکل پیچھے ہوتا ہوا جا رہا ہنستے ہیں لوگ فرما ایسے لوگوں کو ہنسی سے تمسور سے بچانے کے لیے اس امامے کو بھی وقتی طور پر لپیٹ لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سنت کا مذاق کرنے کا ارتکاب ہو وہ تو گناہ گار ہیں پتہ ہی نہیں ان کو امامہ کیا ہے کہنا ہی تو امامہ باندھنے سے نماز میں زیادہ ثواب ہے اور سب کو باندھنا چاہیے اور امام کو بھی باندھنا چاہیے اچھا امام کو اس لیے باندھنا چاہیے کہ لوگ امام کی نقل کرتے جو امام کرتا ہے اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ تو اس لیے امام جو ہے وہ امامے کے ساتھ نماز پڑھا تو بہت اچھا اور ہم نے ٹوپی بھی چھوڑ دی اماما بھی چھوڑ دیا تو اکبر الابادی نے ایک شعر کہا ہے وہ آپ کی نظر ہے کہتے ہیں مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر ایک یہ بات بڑی خوب تھی امام کہتے جب تک لوگ ٹوپی پہنتے تھے امام پہنتے تو مغربی دھول ان کی کھوپڑی میں نہیں پہنچی تو اتار دی تو مغربی دھول ان کی کھوپڑی میں پہنچ گئی لہٰذا پورے مغربی بننے کی کوشش کرو اور کوئی ساتھ جی فرمائیے